بسم اللہ, الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت والا ہے الْبِحَارُ سُجِّرَتْ ارن خو زُوِّجَتْ ارل سوچ سُئِلَتْ ارن بے قُتِلَتْ وہ الصُّحُفُ نُشِرَتْ ارس السَّمَاءُ خوش و الْجَحِيمُ جی مسو الْجَنَّةُ جن عَلِمَتْ فالی مت نسم بوس جب سورج لپیٹ لیا جائے گا اور جب بے نور ہو جائیں گے اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے اور جب بے والی اونٹنیاں بیکار ہو جائیں گی اور جب وحشی جانور جمع کیے جائیں گے اور جب دریا آگ ہو جائیں گے اور جب روحیں بدنوں سے ملا دی جائیں گی اور جب اس لڑکی سے جو زندہ دفنا دی گئی ہو پوچھا جائے گا کہ وہ کس گناہ پر مار دی گئی اور جب امنوں کے دفتر کھولے جائیں گے اور جب آسمان کی کھال کھینچ لی جائے گی اور جب روزت کی آگ بھڑکائی جائے گی اور بحث جب قریب لائی جائے گی تب ہر شخص معلوم کر لے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے سلا مل کن سل کن سی وچن پورو سور چنشن کی وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بظنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون